صورت المزمل مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن مجید فقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے سب سے پہلے سور الق نازل ہوئی پھر سور قلم اور پھر سور مزمل کا نزول ہے اور سورت المزمل کے بعد سورت المدر نازل ہوئی اس سرح مبارکہ میں بیس آیتیں اور دو رکو ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے عرب لوگوں کا یہ دستور موجود تھا کہ جب کسی کے ساتھ لطف و محبت کا اظہار کرنا ہو تو جس حالت میں وہ ہو اسی سے اسم مشتق کر کے اس کو خطاب کرتے ہیں اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہم آپ سو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیار سے جگایا اور جس حالت میں آپ تھے اسی حالت سے آپ نے ان کو یاد کیا افم کم یا نعمان اے سونے والے تو اٹھ جا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مٹی پر بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی پر نہ صرف آپ بیٹھے تھے بلکہ مٹی کے آثار آپ کے لباس پر بھی تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ اس وقت سو رہے تھے اور زمین پر مٹی پر سو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شال فرمایا قم یا ابا اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ آپ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عالم میں حاضر ہوئے کہ آپ کی آستین کے اندر ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا جو آستین سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ آستین سے نکلا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرا ہریرا کے معنی ہے چھوٹی بلی تو آپ نے فرمایا اے ابو حرا اے چھوٹی بلی والے اربوں کا یہ انداز ہے کہ کسی کو محبت سے یاد کرنا ہو تو وہ جس حالت میں ہو اس حالت کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن قربان جائیے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان پر کہ آپ چادر اوڑے ہوئے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو خطاب فرمایا اور فرمایا اے چادر اوڑنے والے جس حالت میں آپ تھے محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے اس سے اللہ رب العالمین کی محبت کا اظہار ہوتا ہے صلاح تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرماتا ہے بعض فرمایا بعد مفسرین نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے تبدیل کر کے نماز کے لیے آپ تیار ہو گئے تھے تو یہاں فرمایا گیا مزمل اے کپڑے پہن کر میری عبادت کے لیے تیار ہونے والے ایک تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا کومل لا رات کو قیام کیا کرو رات کو اللہ تعالی کی عبادت کیا کرو اس سے مراد نماز تحجد ہے الا قلیلَََََ مگر مکمل رات کا قیام نہ کرو اس سے کچھ کم کرو نسف آدھی رات کا قیام کرو اوین خسم من قليلا کلیلہ یا آدھی رات سے بھی تھوڑا سا کم قیام کرو او زد علیہ یا آدھی رات سے کچھ زیادہ قیام کرو ایک تفصیل کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں آدھی رات کا قیام فرض تھا اور ایک تفسیری قول کے مطابق مسلمانوں پر بھی ابتداء اسلام میں نماز تحجد فرض کی گئی اور آدھی رات تک اللہ کی عبادت کرنا رات میں یہ فرض کیا گیا لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب آدھی رات کا ذکر کیا جاتا تو اس زمانے میں گھڑیاں نہ تھی اور پھر وہ جب صحابہ کرام عبادت میں مشغول ہوتے تو عبادت کی لذتوں میں اندازہ نہ ہوتا کہ وقت کتنا گزرا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تو فرمایا کہ آدھی رات کا قیام ہے تو فرض لیکن اگر کچھ اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے رد قرآن ترتیلا اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل کے معنی مفسرین نے فرمایا آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں شاہد کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اس شاید کے معنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو اور جلدی جلدی تم سر کے بال کاٹتے ہو اس طرح قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو بلکہ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھیر جاؤ غور کرو اور اتنا ٹھہرو موقع دو دل کو کہ وہ قرآن کے اثرات کو قبول کرے تمہیں اس صورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی اور ترتیل کے یہ معنی آپ نے بیان فرمائے یہاں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت صحیح کی یا نہیں کی بلکہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دو قرآن ختم ہو گئے اچھا ہمارے پانچ ہو گئے رمضان المبارک میں تو ایک ریسنگ ہوتی ہے کہ ہم نے تو دس قرآن ختم کر لیے کوئی کہتا ہے پانچ قرآن ختم کر لیے لیکن پانچ قرآن پاک ختم کرنا اچھی بات ہے مگر یہ اچھی بات اس وقت ہوگی جب صحیح تلفظ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور صحیح انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی تو آہستہ آہستہ ٹھیر ٹھیر کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ پڑھوں تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل میرے نزدیک یہ ہے اس کی جلدی نہ کی جائے کہ ہمارے دس قرآن ختم ہوئے کہ پانچ ہوئے بس کوشش کی جائے کہ ہم قرآن پاک صحیح انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہوں پھر بھی جب ختم قرآن ہو تو یہی دعا مانگی جائے کہ پروردگار ہم قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا نہ کر سکے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ علئی کا فولن سکیلا بے شک ہم ان قریب آپ پر بھاری بات کو ڈالیں گے یعنی انکریب شریعت کے بھاری احکامات آپ پر آئیں گے اور اس وقت آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی لہذا اس ابتدائی اسلام کے اس وقت میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نماز تحجد میں وقت کو سرف فرمائیں اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں پر تو نماز تحجد فرض نہ رہی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر نماز تحجد تو فرض رہی مگر آپ پر آدھی رات تک قیام کرنا یہ فرض نہ رہا آپ چاہے اٹھ کر دو رکعات نفل ادا کر لیں آپ کا یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے یہ تمام باتیں ایک تفسیری قول کے مطابق ہیں اس میں مختلف اخبار ہیں انا ناشی ات الشد وق او و اق و شک رات کا اٹھنا وہ نفس کو کچلنے والا ہے رات کو اٹھنے سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ سونے کے بعد پھر نماز تحجد کے لیے اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا اس لیے ہے کہ نفس نیند میں آنے کے بعد پھر اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا اسی کرتا ہے لیکن مفسرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر کوئی اٹھ کر نماز تحجد ادا کرے ابتداء میں تو اسے اونگ آئے گی ہو سکتا ہے پوری نماز میں وہ اونگتا رہے لیکن آہستہ آہستہ اسے نماز تحجد کی وہ لذت نصیب ہوگی کہ وہ لذت دنیا کی عام چیزوں میں انسان جو لذتوں کو حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں جب نماز تحجد کی وہ لذت حاصل کرے گا تو اس کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے گی وہ اقوام و قیلا رات کا اٹھنا یہ درست بات نکالتا ہے کہ سونے کے ماں جب اٹھتے ہیں تو سکون کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے اس وقت ایسے نورانی لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگتا ہے اس میں مکمل توجہ ہوتی ہے اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اس قدر بلند و بالا ہیں حدیث پاک میں فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمائے دنیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کی تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے حنا آخر یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے یعنی رات کے تین حصے کریں تو آخری تیسرا حصہ جب باقی رہتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن ید جو مجھ سے اس وقت مانگے گا فس تجیبا اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی میں یس النی جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے دوں گا و يَسْتَغْفِرُنِي یس لَهُ اور جو مجھ سے معافی طلب کرے گا مغفرت مانگے گا میں ان لمحات میں اسے بخش دوں گا امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا یہ تحجد کی نعمت اسے ہی مل سکتی ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ رہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں سستی محسوس کر اور تیرا دل عبادت میں نہ لگے تو سمجھ جا کہ کوئی فضول جملہ تیری زبان سے نکل گیا ہے تو فضول جملہ زبان سے نکلے تو عبادت میں لذتیں نہیں ملتی تحجت میں آنکھ نہیں کھلتی لیکن جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے گناہ کرے تو اسے بھی یہ نعمتیں کیسے نصیب ہوں گی حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں علیکم کم بیکیام تم پر لازم ہے تم اپنے اوپر لازم سمجھو رات کو اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا یعنی یہ فرض واجب تو نہیں مگر تمہاری روحانی ترقی کے لیے اور تمہارے عروج کے لیے یہ لازم ہے اگر تم روحانی ترقی چاہتے ہو تو رات کو اٹھ کر قیام کرو فین نہ قبل بے شک رات کو اٹھ کر قیام کرنا اللہ کی عبادت کرنا یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے وہو و قربۃ الم الا رب و مکفرالس امام تنزی علیہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالی تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا ان اللہ کا فن نہ بے شک آپ کے لیے دن میں صبح طویلا بہت سارے کام ہیں دینی مصروفیات بہت زیادہ ہیں کہ آپ پر تبلیغ دین کا بوجھ ہے تو آپ تبلیغ دین فرماتے ہیں رات کی تنہائیوں میں اطمینان کے ساتھ آپ اللہ تبارہ کا تعالی کی عبادت فرمائیں اور دن میں آپ تبلیغ دین فرمائیں وز کرسم رب کا اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو وہ تب تلئی تب اللہ اکبر فرمایا جب اس کی یاد کرو تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ ساری توجہ اسی کی طرف ہو رب المشرقی المغرب لا اللہ اللہ اس رب کے نام کو یاد کرو وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سوال یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں اتنی پریشانیاں ہیں تو اللہ کی یاد میں ہم ایسے مغن ہو جائیں کہ ساری توجہ اس طرف لگ جائے کیسے ہو فت خز ہو تم اللہ کو اپنا وکیل بنا لو یعنی تمام کام اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور تم اپنی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف عبادت میں مبذول کرو رتمنان سے اللہ کی عبادت کرو مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جس طرح ہمیں کوئی اہم کام ہوتا ہے تو ہم کسی ہم سے زیادہ طاقتور کو یہ کام سپرد کر دیں جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکے تو ذہنی طور پر ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ ہم تو اسے سپرد کر چکے تو فرمایا اپنے کام اللہ کے سپرد کرو اور عبادت میں پھر مگن ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں ایسا اعتماد و بھروس آتا وصبر اور بھروسہ تھا فرمائے واس اور صبر کرو اللہ جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو یہ دو باتیں تھیں کہ پیچھے فرمایا کہ عبادت میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ تو اس میں سوال یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں جو مشکلات ہیں تو پہلے فرمائے ان تمام معاملات کو جو کام کرنے ہیں وہ سارے کام جب اللہ کی عبادت کرنے لوگو اس وقت بھی اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صفرت کر دو پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ تانے دیتے ہیں خصوصاً کفار مکہ ان کی باتیں وہ پریشان کرتی ہیں تو فرمایا ان کی باتوں پر صبر کرو اور صبر کا صلاح بہت اچھا ہے صبر کرنے والوں اور برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیبی امداد عطا فرماتا ہے چونکہ اس وقت طاقت نہیں ہے تو ان سے الجھ کر اپنی قوتوں کو ضائع نہ کرو وہ جر ہم جمیلا اچھی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور تبلیغدین کو جاری رکھو وہ زرنی ول مکضبینا الی نامتی و ماہل قلیلہ وہ لوگ جو مالدار ہیں سردار ہیں جھٹلانے والے ہیں انہیں میرے سپرد کر دو زرنی کے لفظی معنی ہے مجھے چھوڑ دو اور مفہوم یہ ہے کہ انہیں میں عذاب دوں گا ان کی باتوں کی آپ فکر نہ کریں وہ مل ہوں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو دنیا کے مزے اڑانے دو آخر کار فتح صرف صرف حق کی ہے ان لدئی ان کالوں ذخیمہ بے شک لدئی ہمارے پاس ان بیڑیاں ہیں بھاری بھاری بیڑیاں ہیں مجرموں کو جکڑنے کے لیے وہ جشی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے وطعامن ذا غسطن اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے زہریلے کانٹے دار درخت انہیں کھانے کو دیے جائیں گے وہ عذاباً علیمن اور دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا گلے میں پھنس جائے گا پھر اس کھانے کو اتارنے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کی گرمی اور شدت سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں یو متر جو فل اس قیامت کے دن زمین و پہاڑ کانپیں گے وہ کان اتل بم آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ریت کا ڈھیر لگا ہو اسے آپ پاؤں کی ٹھوکر لگائیں تو پورا ڈھیر وہ بہ کر زمین کے برابر ہو جاتا ہے تو فرمایا قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ بڑے بڑے پہاڑ وہ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے اور پھر وہ ریت بہنا شروع ہو جائے گی جیسے پانی بہ رہا ہے اور پھر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ان کے ذرات ہَواؤں میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے باریک غبار کے ذرات جو دھوپ میں روشنی میں نظر آتے ہیں جن کا نہ سایہ ہوتا ہے نہ انہیں چھویا جا سکتا ہے تو دھوپ میں نظر آنے والے باریک ذرات کی طرح پہاڑ رزہ ریزا ہو جائیں گے وہ کانت الجالو کسی مہیلا اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے انا اور سلنا انئی بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا شاہدن علیکم یہ رسول تم پر گواہ ہیں تمہارے اعمال پر وہ کل بروز قیامت گواہ ہی دیں گے کما اور سلنا الا رسولا رسولہ جیسا کہ ہم نے فرآون کی طرف رسول کو بھیجا حضرت منہ علیہ سلاۃ وسلام فا فِرْعَوْنُ نور پس بس نے رسول کی نافرمانی کی پس ہم نے اسے سخت پکڑ نہ ساتھ پکڑ لیا فرعون ہمارے عذاب سے نہ بچ سکا فقی تَتَّقُونَ پس کیسے تم بچو گے اللہ کے عذاب سے ایک لوگوں تم کیسے بچ سکو گے ان کفر تم اگر تم نے کفر کیا یا گناہوں کی وجہ سے ایمان برماد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو سوچو اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے یومن وہ دن یجعل آل شیبا وہ دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا خولناک دن ہوگا بخاری شریف سورت الحج کی تفسیر میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلات وسلم سے فرمائے گا کہ جنتی اور جہنمی الگ الگ کریں تو وہ کہیں گے مالک کو مولا کتنے میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں ڈالوں اور کتنے کو جہنم میں ڈالوں فرما ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں اور ایک جنت میں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی تو گنا کر رہا ہے فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے تو سوچیں جہنم میں لوگ اس کثرت سے جائیں گے فرما ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو آج بھی نمازی کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو نمازی ہو پرہیزگار ہو گناہوں سے بچنے والا ہو نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو وہ ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے تو لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں اگر جنت چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس موقع پر جب یہ اعلان ہوگا تو خوف کے مارے ایسی دہشت کا عالم ہوگا کہ اگر بچے ہوتے تو بوڑھے ہو جاتے اسماؤ من فتح آسمان اس دہشت سے پھٹ جائے گا کان واد مف اولا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا ان انہادی تز بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاہد الابی سبیدہ اللہ اکبر نصیحتیں کی گئیں قیامت اور جہنم کی ہول ناکیوں کو اشارتاً اور ایسے انداز میں بیان کیا گیا جو دل کو ہلا دینے والا ہے اور اس رکو کے آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے اب جو نصیحت پر چلنا چاہے اس کی مرضی ہے اور جو جہنم کی طرف جانا چاہے یہ اس کا انتخاب ہے فمن شاہد الا و بی سبیلا پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے جو چاہے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے کام اور جنتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے